أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيتٍ عقل النازل الذي ببكى مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ فِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی کی ہمدو تنا تعریف تمجید تقدید، اس مالک الملک رب العزت وح لا شریک نائق ہے کہ جو کسی کا بھی محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے مخلوق دا وہ تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا لیکن ان مخلوق دی ضرورت نہیں کوئی شخص اگر نیک عمل کرتا ہے تو نفع اور فائدہ وہ او اپنی ذات کو پہنچتا ہے اور اگر کوئی اللہ کی نا پروانی کر دے او نقصان اور او دا خسارہ بھی اس سے نہیں پہنچتا ہے کسی دی نیکی نال اللہ نو کوئی نفع حاصل نہیں ہوں گا کسی دی گناہ گنا اللہ نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا من آ میلا سہال ومن من اصال بڑی واضح الفاظ اندر ارشاد فرما دیتا من میرا سہد جو کوئی نیکی کرتا ہے پلے نفسے اپنے واسطے کرتا ہے ومن اساء آسان اور جو کوئی نا پرمانی کا کم کرتا ہے گناح کرتا ہے وہال اور آزادی او او جانتے جانتی ہے کوئی نقصان نہیں جا سبق ایک ایسی عبادت کے بارے اندر چلیا سی جیڑی مسلمان سے حیثیت ہون تو بعد زندگی اندر ایک دفعہ فرق ہے اور اس عبادت کا نام ہے حج فرض زندگی اندر ایک دفعہ ہے لیکن کوئی شخص اللہ کی جتی ہوئی توفیق نل نیک نیتی نل دو بار تین بار زندگی اندر اس سفر نو اختیار کرد ہے کہ وہ واسطے وہ بہت ہی مبارک ہے بہت ہی نفع مند اور فائدہ بخش ہے اگر کسی کی طرفوں کر ہے جدا ہی نام حج بدل ہے تو وہ ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جنہیں پہلے اپنا فریضہ ادا کر لیا ہوئے. دوسرے کی طرفوں حج کرنے واسطے وہ آدمی جا سکتا ہے جنہیں اپنا فرض ادا کر لیا جدا اپنا فرض ادا نہیں ہوا وہ کسی دوسرے کی طرفوں حج نہیں کر سکتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حج کی ادائیگی تو مراد کی ہے حج ادا طریقہ کرج کے مناسک کی نے اے بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج دے دوران اور حج زندگی مبارک اندر ایک کی کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اندر یہ غلط فہمی ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا صرف بات اس طرح ہے کہ حج کا مرکزی مقام ہے بیت اللہ بیت اللہ کو بغیر کسی ہو جگہ تک حج ہو ہی نہیں سکتا بدکسمتی سڈے ملک اندر ذکری ایک قبیلہ ہے انہ نے بلوچستان اندر کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جیت ہر سال وہ اپنی طرف حج کرتے ہیں باللہ ایسے لوگ مسلمان پہلان دے مستحق نہیں اگر کوئی اسلامی حکومت ہوے تو ماجے بول ہے نو لوگ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے اندر ایک ایسا مرکز بنا دیتا ہے جنہوں حج کا نام دے دیا ایک ایسی جگہ بنا دیے جنوب بیت اللہ کا درجہ دیا جائے بیت اللہ کو سیوا حج نہیں کتے ہو سکتا کہ بیت اللہ واقع ہے اس شہر اندر جا نام مکا ہے اور قرآن ادر وہ نام پکا ہے جہاں میں آئے تو اندر اللہ نے اس شہر پاک کا نام بکا بھی بیاں فرمایا بئی عام وہ نام مشہور مکا ہے المکرما اللہ نے وہت دی مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے سن ہجری اٹھ بندہ ہے یعنی اٹھ سال ہجرت تو بعد ایسے گزر گئے ہیں کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے اندر ہی نہیں وہ کافر اور مشرقہ کا قبضہ ہے وہ جا اللہ کی عبادت واسطے بنایا گیا سی. وہ اندر تین سو سٹھ اللہ دے شریک بٹھائے ہوئے نے بت رکھے ہوئے اٹھ سال اس طرح گزر گئے سن ہجری چھ اندر عمرے کی کوشش کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان بدتینت اور بد بخت نے چند میل کے فاصلے سے جس ویلے بیت اللہ رہ گیا مسلمانہ نوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سحاد روک دیا کہ تھی اے نہیں جا سکتے مدینہ منورہ تو کئی سو میل دا سفر طے کر کے دی نہیں اتنے لیکن اگان کی اجازت نہیں اللہ کا میں کسی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا جس ویل روک دیا بڑی گپت شنید تو بعد ایک معاہدہ ہویا جہاں نام سلح ادیبیا ہے وہ ہدیب کا مقام سی جتے روک دیتا گیا مسلمان سے. ایک سلانا لکھیا گیا جشتر شرط ایسیاں معلوم مسلمانوں جاتا خلاف نظر آتی حضرت عمر رضی اللہ ہو اور دیگر کئی صحابہ بار بار کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ سادہ ہے مسلمانوں کا حق ہے یہاں کی حق پہنچتا ہے کہ سانو اتھے جان تو روکن اور پھر شرطن بھی اسی ساری ہیں کی من کے صلح کر رہے ہیں سو اجازت دیو دیکھو پھر کی اور کی اور مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تھوڑا جہا صبر تو خبر اللہ ہوں سارے واسطے رستہ کھولن لگا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ معاہدہ دس سال واسطے لکھیا گیا تھی لیکن کافر اور مسلم دو سال بھی پورے نہ کر سکے وہ شرطیاں وہ دے سن کہ سارے حق چنے وہ سارے مسلمان دے حق اندر جانا شروع ہو گئی چیخ اٹھے چلا اٹھے خود خلاف ورزی شروع کر دیتی اور پرانی مجید اندر ایک ایسی صورت ہے جہاں شروع اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں وہ دو نام نے ایک نام سے سورہ توبہ ہے اور دوسرا نام او سور ہے برا ہے سورہ توبہ نام ہے او دے اندر تین سیابی توبہ کا ایک ایک واقعہ موجود ہے اللہ نے وہی مناسبت او دا نام تحبہ بھی رکھا اور سورہ برات جس ویسے انہوں نے کیا جانا ہے برات کے ماہنے ہوں نے کسے معاملے اندر اپنے اپنوں بریو ذمہ قرار دے دینا اعلان کر دینا کہ بھئی میرا ہم کوئی ذمہ نہیں میرا کوئی وعدہ نہیں کافرہ اور مشرکہ نے چونکہ معاہد دی خلاف کر دی خود شروع کر دیتی تھی اس واسطے اللہ تعالی نے اوہ صورت نادل کر کے کہ اوہ نے اندر ایک اعلان کیتا ہے فرمایا براعتم من اللہ ورسولہی الالذین آعتم من المشرقین اے میرے حبیب محمد صلی اللہ اللہ اللہ نے تو کیتا سی نا دس سال واسطے. او بھی نہیں شروع کر دیتی ہے کر دیو کہ اللہ کی ختم معاہدہ تصا خود توڑ دسی اربا رن چار مہینے باقی نے اٹھ سال دو سال پورے ہونے امریکس ختم اندر. اینا نکوو کہ اے چار مہینے پھر اس انکم غیر اللہ اللہ اور یاد رکھو تھی یہ سمجھتے ہو کہ سا قبضہ مکے تھے بیت اللہ تمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا نہ مسلمان اللہ خدا کچھ کر سیگاہ کر سکتا ہے تسی اللہ نو آجز نہیں کر سکتے چار مہینے پھر بعد معاہدہ ختم اور یاد رکھو مشرق تھی گندے ہو بلید ہو نجس ہوشرق نہ یقرا مہاگا اللہ نے اعلان فرما د کہ مشرق کیونکہ گندا اور پلیٹ ہوتا ہے یہ چار مہینوں کی مدت گزر جان تو بعد پھر مشرقہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے قریب بھی آ سک اور اللہ کا یہ ایلان اج بھی جاری و ساری ہے موجود ہے قائم ہے میرے وہ او بزرگ اور دوست جنہوں اللہ نے موقع دیتا ہے وہ سرزمین اندر جان دا تو اس بات کی شہادت اور گواہ دینا جس ویل جدے کرنا ہے کوئی شخص اور اس حرم دی بیت اللہ دی مکہ دی حدود شروع ہو جاتی ہے جا سڑک مختلف ہو جان دی ایک رستے تے لکھا ہوا ہے کہ اے رستہ مسلمان واسطے ہے اور دوسرے رستے لکھا ہویا ہے رستہ واسطے ہے روڈ فار مسلم روڈ فار نان مسلم یہ میرے اللہ جڑا قانون اور اعلان ہے او عمل ہو رہے مشرق السجد مشرق گندہ اور پلید ہے اس سال دے پورا ہون تو بعد وہ میرے گھر کے قریب نہ آئے سن ہچری اٹھ اندر مکہ فتح ہویا وہ مرکز اللہ نے مسلمانوں دیتا جس مرکز اندر حج گا ہو سن نو ہجری اندر جس ویلے حج کا موقع آیا کہ مدینہ منورا اندر اجے اسلامی ریاست پوری طرح شکل و صورت اندر کائم اور کائم نہیں مستحکم نہیں کہ جیسے اندر اللہ وہ قائم کرنا چاہتا سر فتح مکہ ہو ساری دنیا تو لوگ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں جنوب اللہ میرے حبیب محمد صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ نے جس ویل اپنی مدد بھیجی مکہ فتح ہو گیا وہ مرکز تو سنوں مل گیا ہوں تصویر دیکھ رہے ہو کہ گروہ دے گروہ جماعتوں جماعت لوگوں آ رہی نے اور اسلام اندر داخل ہو رہی ہیں مسلمان ہو رہے ہیں لوگ مکے کے پتہ ہونے تو بعد اسلام اندر وفو آ کے داخل ہو رہے ہیں یعنی وہ بڑی مصروفیت کا سال سی نو ہری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب تو موت مد ساتھی اپنے سب تو قریبی ساتھی ابو بکر سدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نمائندہ بنا کے امیر حج بنا کے مکہ دیتا کہ ابو بکر جاؤ جا کے مسلمانوں حج کرا اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا نو اندر اور دس ہجری دا جس ویسے حج قریب آ رہا سی وہ موسم آ رہا سی اطراف و اقناف اندر اعلان کر دیتا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج واسے تشریف لے جاؤں گے مسلمانوں تو اڈیچو جو جو حج واسے جا سکتا ہے وہ تیار ہو جائے اور حج واسے پہنچے چنانچہ اس آسمان اور اس زمین نے ایک عجیب نظارہ دیکھیا آج تو چودہ سو سال پہ لے دا تسی طرح تصور اپنے ذہن اندر لے آؤ اودوں دے وسائل اودوں دے ذرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت حج کروا سن سن دس ہجری اندر اور آپ حج دسک ادا کر رہے نے تے بار بار اے فرما رہے خوشو این منا مناسککم، کم خزو این اے میرے کم اے میرے ساتھی ہو میرے تے ایمان لے ان والے ہو لے میرے والےو ایمان لیا اللہ دا آخری نبی من والے ہو حج دے مناسک، حج دا طریقہ میرے کو اچھی طرح سیکھ لو سمجھ لو پوری طرح یہ معلومات حاصل کر لو ہو سکتا ہے آئندہ اسی اس طرح جمع نہ ہو سکیے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا پہلا اور آخری حج ہے جہا کامل اور مکمل شکل اندر سارے میں آیا حج زمانہ جاہلیت ظاہریت بھی کیتا جاتا حج دی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں سی اللہ کا یہ گھر جدوں کو سی ادو تو حج ہو ریا سی لیکن وہی شکل بڑی بگڑ چکی سی مکے اللہ کا بیت اللہ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا کے اندر آتے سن لباس بالکل اتار کے جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس حالت اندر دا اندر داخل ہو مرد بھی اور, تب اور کہیں دے کہ جیڑا لباس پہن کے خدا کی نافرمانی کرنیا کرنی وہ لباس پہن کے وہ قسم تے ننگے جا یہ ای ایک غلط تصور سی جا کے ہاں موجود کردے کہ بیت اللہ اندر عبادت کی سی وہاں کی اللہ دے عِندَ إِلَّا بیت اللہ پرمان لگا دے تو نالے تالیاں بجا دے تے سیٹیاں بجا دے یعنی اے حج بگڑی ہوئی اور تواف بگڑی ہوئی شک موجود ہے لیکن صحیح اسلامی حج جنہوں اللہ نے زندگی دی سب تو بڑی نیکی قرار دیتا ہے او مکہ فتح ہون تو بعد فرض ہوئے اور اوہ شکل بالکل واضح طور پر سامنے آئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر اس طرح ایک حج کیتے کہ دس ہجری اندر پر شریف لے گئے لے کہ تو بعد زندگی نے وفائی نہیں کیتی موقع نہیں مل سکیا کہ پھر حج دے وقت آبا اور حج دا موقع عمرے چار کیتے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک لیکن امت نجازت بلکہ ترغیب فرمائی کہ حج اور عمرے کرتے ریا جی جدو اللہ توفیق دے ادو ہی کرتے رہا جی جدو اللہ توفیق دے ادو ہی اتنے پہنچے اچھی یہ امت نلقیم کی گداشت تو جمعے ارض کی تی گئی تھی کہ حج اور عمرے دے دو فائدے فوری طور سے جہے حاصل ہوندے نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائے کہ حج اور عمرہ کرن زندگی دے سارے گنوں اللہ خواب کر دینا ایک فائدہ تر پہنچ گیا اور حج اور عمرہ کرن اللہ رزق اندر رزکر برق ادار یہ وہ گناہ نہیں جنہ کا تعلق دنیاوی زندگی وال کہ اخرت کی زندگی اندر اللہ نے کی عطا کرنے فرمایا لیسا ل حج مبرورن جزاء الا الجنت او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص نے نیک نیتی نال اللہ و سواب کی رضا کی کرنے و ثواب کی نیت حج کر لیا کہ اللہ نے ایسے حج دا ثواب سوائے جنت دے اور کچھ رکھے ہی لے حج مبرور جزا <الْجَنَّة> جڑا حج اللہ دی رضا واسطے کیتا گیا نیک نیتی کیتا گیا جزا اللہ دی ہاں سوائے جنت دے اور کچھ ہے ہی نہیں تو اس طرح یہ غلط سہمی دور ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا بہت ہی ایک حج دیا ہے ہمت تلقین فرما دیتی شوق دلا کہ حج کریا کرو امرے کریا کرو اور صحابہ اللہ ان کرو رہا اپنی رحمت فرما دے اور اللہ نے فرما دیتی رحمت قرآن اندر جگہ جگہ اعلان موجود ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان راضی ہو گیا اللہ ان خوش ہو گیا او ننال اج کوئی بد بخش اگر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے چپ کرے وہ کچھ نہیں بگڑ سک چند کی طرف یا سورج کی طرف منہ کر کے کوئی شخص تھکے وہ تھوک وہ اپنے چہرے سے واپس آ جاتی ہے نہ چن کے جاتی ہے نہ سورج سے پہنچتی ہے سیابا کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ وہ بدنسیب ہی ہے وہی بدبختی ہے جہاں اللہ راضی ہو گیا او وہ کوئی ناراض ہو کے وہ بگاڑ سکتا رضی اللہ عنہم اللہ نے قرآن اندر کئی جگہ سے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ میں اپنے یہاں بندیا راضی ہو گیا جہے میرے محمد کے سامنے آ کے مسلمان ہو گئے اللہ انہوں نے آپ کے نال مل کے حج کیتا آپ کو حج دا سارا طریقہ سیکھا حج دے مناسب سیکھے بعد اندر اون والے مسلمانہ دے دل اندر ایک حسرت ہو سکتی ہے اندی ہے موجود ہے کہ کاش اسی بھی اوسفلے موجود ہندے کہ اسی بھی عابد نال کے حج کردے <تصفح> <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسرت مو اس طرح دور کیتا فرمایا من اعتمر رمضان کا انہا حج معی او حوک ما قال صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بعد آن والے مسلمانوں اگر تو آڈے چو کوئی نیکی دی نیت نل اللہ دی رضا واسطے رمضان اندر عمرہ کرنا آ گیا اللہ اُن حاضر دے, دے گا جس طرح انہیں میرے نال مل کے حج کر بنے تمہارا پی رمضان کا اللہ حجم والے جن نے رمضان اندر عمرہ کر لیا وہ اس طرح سمجھے جس طرح انہیں میرے نال مل کے حج کر لیا. فرض ادا نہیں ہوں یہ بات بڑا سمجھنے والی ہے کہ اجرا اور ثواب ضرور اللہ ان دے دیں گے لیکن حج اگر فرض ہے توفیق ہے کہ تو وہ فرض حج کرنے ادا مثال اس طرح سمجھ لو پرانے مجید اندر اللہ تعالی نے ایک سو چودہ سورتوں نادل فرمائییا نے یہ دے اندر کئی صورتہ ایسیاں ہیں جنہاں عدر اور ثواب اللہ دے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دے کچھ حصے دے برابر بیان فرمایا ہے مثال دے طورتے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد یہ پانچ آیتہ نے چھوٹی چھوٹی فرمایا مایا شخص ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لگے اللہ ان مجید کے دس دے برابر سواب دے دے یعنی ایک دفعہ اگر سورہ اخلاس پر اخلاس پڑھ لی اجر مل گیا جنہ ایک بٹا تین حصہ قرآن پڑھن کا اضر ہے دس پہرے کا ادر ہے تین دفعہ اگر یہ سورت پڑھ لی تے پورے قرآن دے برابر اضر اور سواب مل گیا لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میں روز تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لوا گا پورے قرآن کا اثر ملتا رہے گا باقی قرآن کا حق وہ واضح ہے قرآن شکایت کرے گا کہ اللہ اے میری تلاوت ہی نہیں اے یہ مینو پڑھتا ہی نہیں سوال مل جانا اور بات ہے ادا ہو جانا دوسری بات اس شخص نام کے نال مل کے حج کر ازر ضرور اللہ دے دیں گے جن نے رمضان اندر عمرہ کر لیا لیکن حج کا فرض ادا ادو ہی گا جب حج کرے گا بہرحال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا انا عنی مناسککم حج دے ارکان میرے کو اچھی طرح سیکھ لو یاد کر لو دیکھ لو کہ حج کس طرح کیا جانا چاہیے آدمی پچپن ہزار روپئے تقریباً خرچ کرے یہ وہ جی جمع کرا پہ تو علاوہ بھی مزید کچھ افراجہ تمے رہے ڈیڑھ مہینے دا تقریباً سفر اختیار کرے گھروں جائے اپنے آرام و راحت چھڑ دے سفر اندر بے شک وہ ہائی جہاز کا ہی سفر ہوگا سفل سفر ہی سفر نو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرو سخرو ایک روایت الفاظ نے سفروں کت آسم میرا نہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے یعنی وہ تکلیف پریشانیاں وہ بےچینیاں وہ سامنے رکھ کے ٹکڑا کرا ایک آدمی پیسے بھی خرچ کرے سفر بھی اختیار کرے راہ مرضی دے مطابق کھانا پینا چھٹے عزیز کاروبار چھڈے اتے جائے اور انہوں پتہ ہی نہ ہوگا کہ حج کس طرح کرنا ہے تے اے دے تو واقع کون ہو سکتی لیکن افسوس نال یہ کہنا پہنتا ہے کہ حاجیاں جو ایک گروپ لیڈر جہے حاجیاں نالوں بھی زیادہ جاہل ہونا کچھ پتا نہیں کہ حج کس طرح کرنا ہے اور او گروپ لیڈر بنے ہوئے مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اتنے سارے معاملات جہے نے وہ سیاسی نکتا نگاہ دیکھے جاتے ہیں وہ تام نے جے کوئی میاں والی دا، وزیرے وزیر حج بان رہتے. میاں والی جے سارے چلے جی ہو ہوئی وزیر بڑی خطرناک صورت حال ہے اس قسم کی ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحافا فرمایا تھی اذا زیعت کہ جس ویل امانت ضائع ہونی شروع ہو گئی تو قیامت کا انتظار کریا جب پھر قیامت قریب ہی آ ہو گئی ہوتی امانت کے ضائع ہو تو کی مراد ہے ذرا بات سمجھا دیو فرمایا ازاخا فخل امان او فربایا امانت ضائع کہ جس ویلے معاملات نہ سپرد ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے پتا نہیں سپرد ہو گئے جی کام مختار بنا دیا گیا گسے دل امور آخر ہاں معاملات جس ویلے نہ اہم لوگوں نے سپرد ہونے شروع ہو گئے سمجھ لینا امانت ضائع ہو رہی ہے تے قیامت قریب آ زندگی کا کوئی مرحلہ دیکھ لو کسی بھی تو ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ کوئی اہل آدمی جہرد کوئی معاملہ ہو رہا ہر پاسے نہ اہلی نہ یہ راز اب کوئی راز نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا حج مخصوص تاریخان چند مقامات دے وقت سے پہنچنے کا نام ہے کوئی جانور نہیں حج کہ پیسے دے کے وہ خرید لیا جائے خریدنے والا حج بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دسیا ایک ایک بات حج دے بارے اندر سمجھائی کرن واسطے جس نے کوئی شخص اپنے ملک تو چل تے بیت اللہ دے چاروں پاسے ساری دنیا دے ممالک واسطے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے اس حد تو اگے گزرن والا حج یا عمرے دی نیت اگر احرام پہن کے اگے نہیں جانا گناگار ہو گیا ایک خاص لباس ہے نام احرام ہے اس حد تو گزرن لگیاں احرام پہنیا ہوا ہونا ہے اور اصطلاحی او نام ہے میقات اس حد کا اصطلاحی نام میقات ہے میقات تو اگے جان لگیاں احرام پہنیا ہوا ہونا ہے جہاں شخص بھی حج یا امریک دی نیت نل جا رہا ہے اگر عام سفر کر رہا ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں بغیر احرام دے تو گزر جائے لیکن عمرے واسطے جا رہا ہو حج واسطے جا ہوئے کہ ہو مخصوص لباس پہن کے جائے گا کہ پھر وہ نا نام درج عمرہ یا حج او دو امسلیاں چادرا ہیں مرد واسطے سفید رنگ سلیوں سیلیاں نہ ہو سلیاں دو چادر عورت واسطے لباس سفید ہو گئے لیکن وہ سلے ہوئے کپڑے عام معمول کی طرح جس طرح پہنتی ہے سلوار کمیز وہ اس طرح پہن سکتی ہے لیکن رنگ سفید ہونا چاہیے یہ تاکی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ رنگ سفید ہے مرد واسطے تو یہ پابندی ہے کہ کسی رنگ کا احرام نہیں پہن سکتا انسلیاں چادرا ہو سفید ہو عورت واسطے سلے ہوئے کپڑے کی اجازت ہے لیکن بستر ہے کہ سفید, سفید لباس ننگا کر لینا سر تے کپڑا نہیں آنا یہ احتیاط ہے اندر اگر کسی شخص نے مسئلہ معلوم ہوندے کے باوجود جان بوجھ کے سر تے کپڑا لے لیا احرام دی حالت اندر کہ ان ایک دم یعنی ایک جانور کی دی قربانی دینی پائے گی ایک جانور جمع کر کے اللہ کے رستے اندر تقسیم کرنا پائے گا یہ سارا رکھا جی سر ننگا رکھنا ہے لیکن ہوں سانکہ مسائل دا علم نہیں اور نہ دسیا جان ہے ابھی سر بھی ننگا کر لینا اتوں ہی حیران پہ پہن کے سجا کندھا بھی ننگا کر لیں کبو بھی تے نہیں بنتے کہ چلو جی چلو تھی اپنا کر کیونکہ دسیا ہی نہیں انہوں نے سمجھایا ہی نہیں کہ یہ کندھا کیوں ننگا کرنا ہے کدوں ننگا کرنا ہے کتنے نگا کرنا ہے؟ اگے پیچھے سے سروں نگیا نماز پڑھنے تیار نہیں لیکن یہ حرام پہن کے کندھا نے ننگا کر لیا جہاں سبل ہے کندھا ننگا ہوئے تو نماز نہیں ہوتی سر نگا ہوئے تو نماز ہو جاتی ہے کنڈا ننگا ہوئے نماز نہیں ہوندی. جان بجھ کے کندھا ننگا کر لینا یہ اللہ کے اللہ کے رسول جی ننگا نگا کر حکم ہے لیکن ایک وقت خاص ایک جگہ ہے ایک مقام ہے جس وقت مکہ پتا ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کہ حرام پہن لو ہوں جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے سفا بربا کی صحیح کرنی عمرہ کرنا ساتھی نے احرام پہن لیا بیت اللہ اندر پہنچ گئے جس ویلے طواف شروع کرن لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج اللہ نے سانو موقع سانتا ہے بیت اللہ سارے قبضے اندر ہے مکہ سانو فتح کر دیتا ہے اللہ اور خون دا ایک کچرا بہار بازار مکہ فتح ہوا ایک کچرا خون دا نہیں گرایا گیا اللہ نے باعزت طریقے نل اپنا گھر اپنے حبیب نو دیتا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تباہ شروع کر لگے تو فرمایا اج اللہ نے سانو موقع دتا ہے تو اپنا سجا کندا جڑا کر لو ذرا چوکری بن کے اللہ کے دباؤ کریب سان دقت ہے جیتوں سانو, سانو نکلن تو مجبور کر دیا گیا اللہ نے سارے قبضے اندر یہ دے درنے مزید یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں بتا گرا جا رہے ہیں جا الحق باپل باپل حق آ گیا باطل مٹ گیا ہک ہے ہی باطل تے غالب آن والا باطل ہے ہی مٹن والا یہ ای آئے تلاوت فرما رہے نے چھڑی نل بتانا گراندے چلے جاتے رہے فرمایا کندے ننگے کر لو کدھے ننگے کر لے گئے سجا کندھا چادر بجائے کندے کے اتوں دی تھوڑیوں لگائی نگا کر لیا اور تین چکر کندا ننگا کر کے لگائے جس ویل چوتھا چکر شروع ہون لگا فرمایا ہوگا کندھے اپنے اپنے ڈک لو اللہ نے ساری وہ حالت بھی دیکھ لی ہے کہ ہوں ذرا آج دی اور کی اور انکساری دی حالت بھی دیکھ اے یہ ہے مقام اور اے ہے جگہ اے ہے موقع جسے کندھا ننگا کرنا ہے ابھی اتو ہی کر لیں گے جیڑا شخص جان بج کے کندا ایتو ہی کر لینا ہے وہ سمجھ لو اللہ کے اللہ کے دی رسول دی نافرمانی پروانی مبتلا ہو جا, جا رہے عبادت کرنے نافرمانی شروع کر بھی دی دی ان کی حاصل ہو نیکی عمل ہی وہ بنتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوئے پیغمبر دے طریقے دے مطابق کیتا جائے صلی اللہ لکھنا نیکی نہیں بننا ہوگل کرنے طریقہ پیغمبر صلی اللہ کو لوگ کوئی کم نیکی نہیں بنتا اللہ نے قرآن اندر فرمایا یہ ہے نہیں رسول ابقد ادا اللہ جن نے میرے رسول کی فرما برداری کی نے میری فرما برداری کی جی پیغمبر نگا کی قبوم کر لگیا پہلا تواف کر لگیا اور وہ بھی تین چکر کندا ننگا رکھے باقی چار چکر کندا پھر چکے کی پہلی بات یہ ہے کہ طباف حج ویلے احرام پہنن کہ او کندا ننگا نہ کریں کندا نہیں نگا رکھنا تو گزرن تو پہلے احرام پہنیا ہوا ہونا چاہیے احرام واسطے غسل کرو اس ویلے خوشبو لگا لو اگر میسر ہے پسند ہے خوشبو استعمال کرو لیکن جس ویلے احرام پہن لیا اس تو بعد خوشبو استعمال نہیں کرنی تا وقت ہے کہ احرام کھل نہ جائے احرام کھولن تو بعد پھر خوشبو استعمال ہو سکتی ہے احرام کی حالت اندر نہیں احرام کی حالت اندر ناخن نہیں کٹے جا سکتے بال نہیں تراشے جا سکتے یہ احتیاط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام جس غسل فرما دے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرما نے کہ میں خوشبو پیش کر دی آپ اس ویل خوشبو استعمال فرمانی احرام پہنن تو پہلے جس ویلے احرام پہن لینے پھر خوشبو استعمال نہیں کرتے سن تا کہ احرام نہ چاہتا احرام کھول کے غسل فرما دے پھر خوشبو استعمال کر ورنہ خوشبو بڑی پسند سی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور دو چیزاں ایسا دسیا پر تھوڑی جی ضرور لے لیا کرو انکار نہ کریز ایک خوشبو ایک دھد پر مایا کوئی پیش کرے نا انکار نہ کرے جی تھوڑا جہی بے شک لے لیا جائے لیکن یہاں دو چیزوں سے تھوڑا بہت لے ضرور لیا جائے انکار نہ کرنا یہ پسندیدگی کا اظہار کنگنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزاں کنیاں محبوب اور محبوب سن لیکن ایک احتیاط ہے ایک حکم ہے کہ احرام جن دیر پہنیاں جائے خوشبو نہیں لگا خوشبو کا استعمال ممنوع ہو گیا دیا تین قسمہ ہے کا نام ہے حج کران دوسری ہے حج افراد اور تیسری ہے تمتو. کسے تفصیل اندر جس پہلے احرام پہن لیا جانا ہے کہ وہ کھل گا ادو ہے جدو حج ہو جائے بے شک اجے حج کرنے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے باقی ہون احرام بدستور پہنیا رہے اور وہی احتیاط جہی ہے وہ بھی جاری رہی لیکن اندر یہ ہے کہ تاریخ پھر دوبارہ احرام پہن لسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجے تمتو پسند فرمایا کہ یہ بڑی سہولت ہے بڑی آسانی ہے آدمی کسی مشکل اور دقت اندر نہیں پہ یعنی اس طرح سمجھو کہ عمرے واسطے ایک بن زیادہ احرام پہننا پیت بارہ تو سہولت عطا فرما دی کہ آدمی مغرب کی نماز لاہور پڑھ رہا ہوں فجر کی نماز عمرہ کر کے بیت اللہ اندر پڑھ رہا ہوں اللہ کبھی تو کتوں چلے نے کہا بیارت نہیں کر سکتے تو اسی جا کے تواب نہیں کر سکتا. اللہ نے کنیا آسانیاں اور آسائشے پیدا کر ایک ایک نعمت سوچ کے او دا شکریہ ادا کرنے لی. قیامت سجے تی شکریہ ادا نہیں او کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی خچرا ہوا ہے کوئی گدے تے سوار ہے کسے کسی اونٹ ہے کسے کسی کوڑا ہے چل رہے ہیں اور کئی دنوں کا مسلسل سفر طے کر کے تے پھر بیت اللہ کو پہنچتے ہیں اے اتوں پانچ چھ گھنٹے اندر بیت اللہ اندر پہنچ جانے اللہ فخر اور ان سہولتوں کے باوجود یہ نہ سمجھو کہ ازر اور سواب اندر کمی آ جاتی ہے اگر نیت نیک ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ ازر اسی طرح نہیں مل جائے گا بلکہ وہ حدیث آدمی نسلمان خوش کر دینی او ہے اور دل باغ باغ ہو جانا ہے جیسے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ تم ایمان لیا میں ایک مبارک دینا میرے تو بعد جہے مسلمان, مسلمان ہو گے انہوں نے سات مبارک دینا تھوڑا ایک مبارک تھی مسلمان ہو ہوئے ہو میرے تو بعد جڑے ہون گے مسلمان ہونا سات مبارک دینا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ای کیوں اتنا فرق آپ نے دو وجوہات ہاتھ بیان فرمائیاں فوری طور سے فرمایا آنا رسول اللہ سی میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہاں تیسرے مینو دیکھ رہے ہو اپنی آخین میری زبان تو بات سن رہے ہے جو کچھ میں بیان کرنا اپنے کنار خود سن رہے ہو میرے تو بعد جہاں مسلمان ہونگے انہیں دیکھیا ہوئے گا نہ بات میری زبان تو خود ہوتے پڑھی ہو گی میری کوئی بات یا نہیں نہ دیکھا ہو نہ رسول اللہ فیکم میں اللہ کا رسول توجود ہوں میرے دیکھ رہے ہو میرے کو سن رہے ہو وہ کتاب اللہ دلو فی اللہ کی کتاب میرے سے تمام اترتی قرآن سامنے اتر یہ سارا کچھ دیکھ کے سن کے ایمان لے لیا نہ دیکھیا دیکھ ہوا نہ میری زبان سے انہوں نے خود کوئی بات سنی ہوئے گی نہ قرآن انہوں کے سامنے اتریا ہوگے گا وہ سارا کچھ پڑھ کے سن کے ہی ایمان لوک مبارک انہوں نے ست مبارک اج راؤ سوال اندر کی ان شاء اللہ کمی نہیں ہوئے گی بشرتے کہ نیت نہیں ایک اللہ دی را مقصود ہو بحت اللہ اندر جس ودمی پہنچے احرام دی حالت اندر اگر فرضی نماز دا وقت ہے تے او تے ادا کر لوے تے جے فرضی نماز اندر اجے تیر ہے ہوں ہر مسجد دا یہ حق دسیا گیا ہے کہ مسجد اندر آؤ تے دو نفل پڑھ کے پھر بیٹھو یہ فرض نہیں شوق دلایا گیا ہے کہ مسجد دا حق نہ کرو دو نفل پڑھ کے پھر بیٹھو مسجد پڑھ. لیکن بیت اللہ دا حق کی ہے جان والے مسافر سے اگر فرضی نماز دا وقت ہے تو فرضی نماز پڑھ لوگ کہ جی فرضی نماز اندر تیر ہے کہ اتنے دو نفل نہیں پڑھنے بلکہ بیت اللہ دا حق یہ ہے کہ جان جائیں شروع کرنا جڑا شخص اپنی مرضی نخل ہے کہ میں جلدی نل دو نفل پڑھ لوا ایک رقط جڑی ایک لکھ دے برابر ہے رک دو رکتاں دو رکتا منجان کیا میں پہلے نفل پڑھ لوا انہیں اللہ کے رسول دی نا کی نافروانی کی در سمجھتے چلے جانا اللہ راضی ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت آپ کی پرما بردانی جی کوئی مسلمان اپنی مرضی نو دخل دینا شروع کر دینا اوے گنا شروع ہو جائے قرآن اندر فرمایا و میا کانا بائیسویں پارے ادر اللہ فرمانے آدر کہ کسی مومن مرد واسطے یا کسی مومنہ عورت واسطے یہ جائز ہی نہیں وہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ جیسے اللہ فیصلہ فرما د اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں اور حکم دے او دے کوئی کبھی بھی نہ انہوں یہ حق نہیں دیتا گیا کہ وہ یہ الفاظ بھی اپنی زبان سے لیا کہ میری مرضی تے اس طرح میرا خیال سے یہ منو پسند سی فرمایا ماں کا لاہو مل خیارا تو امر اپنی مرضی دے اظہار دی بھی اجازت نہیں کہ میرا تے اے خیال دی میری تے اے مرضی سے میرا ترقی کردار سے مسلمان تو بندہ ہیں جب جی ہی ادو ہے جدو یہ جی وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ تسول چاہتا ہے سل یہ ہوں جا کے بیت اللہ اندر اگر نفل پڑن لگ پیا تی اے اللہ حق یہ ہے کہ جان دیا دی احتیاط کوئی نہیں کر دا دسیاں منگا کوئی نہیں بیت اللہ اندر پہنچ کے تی پہلا کام تو پہ یہ کرنا فرمایا جس ویلے بیت اللہ نظر آوے اللہ کا کر نظر آئے تو اس ویلے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا گھر پہلی نظر دیکھ دیا ہوا جو دعا میرے کو منگو گے میں وہ قبول کر کرنا بشرتے کہ کوئی حرام چیز نہ منگ رہا ہوتا رہی جی دی نہ نہ کر رہا ہوا جا پلا رشتے دار ہے موقع ہی نہ دیں وہ بولن لگے یہ کتا رہی ہے زندگی اندر کوئی موقع ہی ایسا نہ دیں کہ منوں وہ بولنا بولے یہ دعو اللہ نہیں قبول گناہ مبنی نے حرام چیز اللہ نہیں دیں جی حرام دیتی وہ اللہ دعا کرنے کس طرح دے, دے گا جی وہ دینی ہوتی تھی انہوں حرام ہی کیوں کرتا. حرام کرم کیتی ہے اس واسطے کہ میرا بندہ اے لے تو بچ جائے تو جے جی بندے نے دعا کرنی ہے تو اللہ نے دے دینی ہے پھر حرام کرنا تو جی مقصد بہت ہوگا اللہ حرام چیز راستے دعا کی جڑی جائے وہ دی قطع دی جائے نہیں قبول فرما کتا رحمی دعا کیتی جائے تو اللہ قبول نہیں فرما ورنہ وا دے کہ بیت اللہ جس ویل پہلی نظر وہ پودے منگو جو کچھ منگنا میں قبول دے یہ اس کروس عظمت ہے وہ نال کچھ الفاظ سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ نے دیکھ دیا ہی یہ الفاظ آ جانے درجہ اور بلند کر دے اللہ اپنے اس گھر کا ادب اور احترام ہوا دلانے یہ اس گھر کا ہکتے یہ ایک بات بولنی چاہیے اور اگر یہ احساس ہو کہ میں کن ہوں کہ اللہ نے اج مینو اپنے گھر بلا لیا ہے اللہ کسی نے گورنر ہاؤس تو کارڈ آ جائے کوئی بلاوا آ جائے نا کہ وہ چال ہی بدل جاتی ہے کہ کسی شرابی نو نیل جانا تو چال ہی بدل جاتی ہے اس بندے دی خوش قسمتی اور خوش نصیبی طرح دیکھو جنوں اللہ اپنے گھر بلا ل اور دلان کی کیفیت اس ویلے عجیب ہے کوئی تو اس طرح بے ساختہ رونا شروع کر دینا ہے جس طرح بچہ ماں کو بچھڑیا ہوا سی ماں جمج کے رو رہا کہ بڑی دیر بعد ملاقات کوئی شخص بے ساختہ بغیر اس احساس دے کہ کے کوئی دیکھ رہا ہے میری بات نئی سن رہا ہے کوئی بھی ہے وہ ہوسنا شروع کر د جس طرح پاگل ہس یہ مختلف واردات ہے کلوی اور اس ویلے اللہ کی رحمت جنہ جنہیں بندہ قریب ہوا ہے وہ بیان نہیں کیتا جا سکتا صرف محسوس ہی ہو سکتا کیونکہ کہ اس کردہ میزاب اور پرنالہ پرنالا میزاپ رحمت بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بارش کا پانی اکٹھا اچھا ہو کے چھت ساری دا پرنالے تو تھلے اترنا ہے نا گرد ہے فرمایا اللہ کی رحمت اس پرنالے جو اس طرح ہی تھلے آ رہی ہوں لیکن یہ شعور لی کچھ حاصل ہو سکتا ہے بعض لوگ اپنا پہلا کے اللہ کا او حق یہ ہے کہ جاندیا ہی طباع شروع کیتا جائے اور پہلا طباف قدوم کدوم نام ہے وہا اتنے ننگا کیتا جائے قذر اسود دے بالکل سامنے کھڑے ہو کے وہ اس کونے دے سامنے کھڑے ہو کے اوتھے کلہ ننگا کیتا جائے اس تو پہلے کندہ ننگا کرنے والا اگر جان بوجھ کے ایسا کر دیا تے وہ اللہ ت بھی نافرمان اللہ دے رسول ت بھی نافرمان آؤ تو آ کریے اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرماوے کہ اے سفر ساڈے نصیب ہو گئے تے سنت دے مطابق ہووے اس طرح سفر کر کے جائیے جس طرح اللہ نے رسول نے کیتا تا صلی اللہ علیہ وسلم او او, او کم کریے جو اللہ نے پیغمبر نے کی تے جس طرح کی تے تاکہ اللہ دہا عجر اور ثواب مرتب ہو سکے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ کچھ بھی بی معارضی طرف وہ صحت واسطے دعا دی اندر خواستانے اللہ جمی مسلمان ننو صحت کاملہ آج لا حطا فرمات کچھ بزرگاں دوستوں کی طرفوں اپنی پریشانیاں دے بارے اندر دعا دی درخواستیں نے اللہ ہر مسلمان دی پریشانی دور فرمایا سانو چین اور سکون نصیب کرے اور او دا نسخہ قرآن اندر دب گیا ہے اللہ ذکر اللہ فرمایا اللہ دی یاد ہے اللہ دا ذکر ہے جیسے دلان سکون اور اطمینان ملتا ہے جنا کوئی شخص اللہ اپنا تعلق زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے گا سکون اور زیادہ ملتا چلا جائے گا اللہ توفیق عطا ایک دو مسلے چھوٹے چھوٹے کسی دوست نے پوچھے نے میں اگر صحیح سمجھا کہ ایک مسئلہ تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا چچا اپنی بیوی نو طلاق دے دے کسی شخص دا حقیقی چچا ہو دے کسی دا مامو صدا مامو طلاق دے دے یا مامو فرد ہو گیا ہے تے ممانی بیوہ ہو گئی ہے کیا پتی جے دا اپنی چچی نل یعنی جڑی پہلے چچی سی او دے نل اور کیا پانچ جے دا اپنی ممانی نل نکاح ہو سکتا ہے یعنی شریعت اندر نکاح دی اجازت ہے کوئی یہ پابندی یا یہ خلاف حکم نہیں چچی بیوا ہو گئی ہوگی یا چچے نے تلاک ہوتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے ممانی بےوا ہو گئی ہوگی یا مامو نے طلاق دے دی ہوگی تو پانچے کا نکاح ہو سکتا ہے شریعت اندر کوئی یہ خلاف حکم نہیں اگر مزید کوئی وضاحت طلب ہے بات تو ان شاء اللہ بعد چیز ہے ایک اعلان کے بارے اندر میں کیا گیا ہے